سیادی آ مالنا من يحبه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادية لا وأشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخذة من لساني يبقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسدنا علما ربنی انشکر نمتتی انتال بالا بالدیاں امل سولیولی فی زلفی زریتی من مس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 حضرات محترم مسلمانوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے خوشی کے عید کے دو دن دیے ہیں ان میں سے ایک دن جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر چاہے وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جوان ہے یا بوڑھا ہے ایک ہی لفظ ہے قربانی کی عید آ رہی آج کی مجلس میں اس قربانی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو تین باتوں پہ مشتمل ہوگی قربانی کیا ہے نمبر دو قربانی کیوں کرتے ہیں نمبر تین قربانی کیسی ہونی چاہیے نمبر چار قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے قربانی کے متعلق اگر لغت کو کھولیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسان اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑ دے حق اپنا ہے لیکن وہ دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اپنے حق سے وڈرا ہو جاتا ہے دوسرے کو دے دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے اس کے لیے قربانی دی شریعت کی اصطلاح میں قربانی کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ حدیث نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ قربانی یہ ہے کہ ایک خاص وقت خاص جانور اس لیے ذبح کیا جائے قربان کیا جائے اسے چھری دے دی جائے کہ میرا رب مجھے اپنا قرب عطا فرما دے یعنی شریعت کی اصطلاح میں قربانی یہ ہے کہ انسان اس لیے اپنا حق سے دستبردار ہو رہا ہے کہ مجھے میرا رب اپنے قریب کر لے مجھے اپنے رب کا قرب مل جائے میں اللہ رب العزت کے ہاں قربت والا عزت والا بن جاؤں تو یہ قربانی واقعتا دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے آپ دیکھیں کہ یہ قربانی صرف ہم نہیں ہے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولی کل امت ان جالنا من سکن لیز کو ہم نے جتنی بھی امتیں ہیں جتنی بھی امتیں گزری ہیں امت اس کو کہتے ہیں جو کسی نبی کو ماننے والے ہو کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس طرح ہم مسلمان پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں عیسائی جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں یہود بنی اسرائیل جو ہے موسا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں مشرقین مکہ جو تھے یہ اپنے آپ کو تین ابراہیمی پہ کہتے تھے عراق میں ایک فرکہ ہے سادیات کے نام سے وہ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کے امت ہی کہتے ہیں جتنی بھی امتیں جتنے بھی انبیاء پہلے دنیا میں بھیجے جس جس زمانے میں وہ دنیا میں آئے اللہ رب العزت نے ان کے امتیوں پر قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ لازم قرار دیا تھا ولی کلی امتن جعلنا من سکن ہم نے ہر ہمت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا اور یاد رکھیں انسان اول جناب سیدنا آزم علیہ السلام علیہ السلام کے بیٹے جب ان کا آپس میں کلیش ہوا آپس میں دونوں کا ایک باق باق پر اختلاف ہوا اس وقت دنیا میں عدالت کوئی نہیں تھی سالس ایسا کوئی نہیں تھا کوئی ان کے درمیان فیصلہ کر سکے تو انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کے حضور لے جانے کے لیے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن ان کے اوپر تلاوت کیجئے آدم کے بیٹوں کا تذکرہ ان تذکرا قربان جب دونوں اپنی قربانیاں لے کے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چلے کہ ہم دونوں کا فیصلہ اس بات پہ ہو جائے گا کہ جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا تو ان ہم اس کے حق میں فیصلہ صادر سمجھ لیں گے تو یاد رکھیں یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمارے ہر عمل پہ ایک پردہ بڑھا ہوا ہے وہ برا ہے یا اچھا ہمیں فوری طور پہ اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ قبول ہوا ہے یا نہیں اس لیے انسان ایک کوشش کے تحت لگا رہتا ہے لیکن پہلی امتوں میں اللہ کا اصول یہ نہیں تھا اس وقت یہ اصول تھا اگر ایک آدمی برا کام کرتا ایک چوری کرتا اللہ کی طرف سے اس کے ماتے پہ چور لکھ دیا جاتا اگر ایک تو ایک, ایک فٹر بات تھی ایسا ہوتا تھا اسی لیے اسی طرح اگر کسی کو معافی ملتی تو ایک شخص جس کا تذکرہ نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو بہت ہی برا تھا اللہ نے اسے معاف کر دیا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا صبح لوگوں نے پڑھا کہ اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے تو یہ اس وقت دنیا میں اس کا رزلٹ نظر آ جاتا تھا اسی طرح ان کا قربانی کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا اگر لوگ اپنی قربانی لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہم تو ذدہ کرتے ہیں اس کی کھال اتار کے گوشت بناتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے ہی ارد گرد گھومتا ہے لیکن پہلے اللہ کا طریقہ اور اصول یہ تھا اگر کوئی شخص قربانی لے کے جاتا تو وہ قربانی کو کہ لے جاتا آسمان سے ایک آگ آتی اگر وہ اس قربانی کو جلا دیتی تو سمجھ لیا جاتا یہ قربانی قبول ہو گئی اگر آگ آسمان سے آنے والی جلاتی نا تو اس کی قربانی کو سمجھ لیا جاتا ہے یہ قبول نہیں ہوئی پردہ ڈالا ہوا ہے کسی دوسرے کو نہیں پتا کہ میں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے ہم ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں گرنا اگر ہمارے عیوب کا ایک دوسرے کو پتہ چل جائے تو شاید ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے اپنی قربانی لے کے جب گئے باہر نکلے اذ قربا قربانا تقبل من, من الآر اللہ نے دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا دوسرے کی قربانی کو مسترد کر دیا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ اللہ سے معافی مانگتا اور جو غلط رویہ یا غلط فیصلہ کیا ہوا تھا اس سے وڈرا کر جاتا الٹا وہ اپنے بھائی کو کہنے لگا اکتلنکھ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے میں تجھے مار دوں گا تمہیں قتل کر دوں گا تو اس وقت عدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے یہ بات کہی کہنے لگا بھائی مجھے مارنا یا نہ مارنا بے فائدہ ہے لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں ان یا تقبل من المتقین اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلی بات جو ہم سب وہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی واردہ میں قربانی دیں اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما دیں اور اس قربانی کی, قربانی کی قبولیت کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہمیں کل فراف میں اس کی سواری کا سبب بنا دے اللہ جنت میں ہمیں اپنا قربتا فرما دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں سب سے پہلی بات جو قربانی کی قبولیت کے لیے ہے وہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قبول کن کی قربانی کرتا ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بارہ مرتبات کے سامنے تذکرہ کیا ہے امام فرمزی رحمت اللہ جانے سے انکجا کرتے اللہ, مقسم لنا من خشیتک ما بھی بیننا اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا کیوں ماتبی ہی بے ننا ماسی اے اللہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر در آ جائے تو انسان غلطی سے اسی وقت بچتا ہے غلط کام اسی وقت چھوڑتا ہے برے وسطوں کو اسی وقت ترک کرتا ہے جب اس کے دل میں خوف خدا ہوگا جب خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر انسان کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے تو ہم نے چونکہ قربانیاں کر لی ہے اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کے لیے شرط اوپر یہ ہے انما اکبل اللہ من المتقیل اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نمبر دو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جس مال کی ہم قربانی خرید رہے ہیں وہ مال مشکوک نہیں ہونا چاہیے وہ مال حرام نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب لوگوں یہ بات یاد رکھو اللہ پاک ہے اللہ پاک چیز کے علاوہ کوئی پسند نہیں کرتا اگر ہم یہ بات سوچیں کہ لو اللہ کے رستے میں دینا ہے کیسے کمایا کہاں سے لیا ہے تو میرا تو میں اللہ کے رستے میں دے رہا ہوں یہ تصور یہ سوچ یہ ذہنیت اسی طریقے سے درست نہیں ہے اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اپنے پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے دیا طیب لوگوں یہ بات یاد رکھو اللہ پاک ہے لا اللہ, اللہ پاک چیز کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا اور پھر تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کوئی اللہ کو اس کا گوشت یا اس کا خون نہیں ملتا اللہ کی بادشاہت میں کوئی قوت نہیں آتی اللہ کے کوئی معاملات نہیں سدھرتے جو پہلے بگڑے ہوئے ہیں نوزم اللہ ایسی بات نہیں ہے اللہ رب العزت ہیں ہے نہیں انال اللہ بلا دما نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھے پہنچتا ہے اور نہ تمہاری قربانیوں کا خون میرے پاس آتا ہے بلا کی نال میں تو تمہارے دلوں کے تقوے کو تمہاری اللہ کے خوف کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اسے دیکھتا ہوں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے تو اس لیے یہ بات یاد رکھے ہم ایک دو چار دس بیس سو جانور بھی کر لے سارے شہر سے خوبصورت قربانی گدھی کر لے اگر ہمارے پاس یہ کیفیت موجود نہیں ہے تو یقین مانیے ہم ایک ایس ایسی ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا تو میرے عزیز بھائیوں ضروری امر یہ ہے کہ قرب کسی کے قریب ہونا دنیا میں کوئی حاکم ہے تھانے دار ہے ڈی سی ہے کمشنر ہے کوئی سیکٹری ہے وزیر ہے وزیر اعظم ہے یا مملکت کا سربراہ ہے کوئی بھی اس کے قرب کے حصول کے لیے ہم پوری پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں اپنے مال کو لگا دیتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ مجھے اس کی دوستی اس کا قرب اس کی کراپت مل جائے میں اس کے دوست بن جاؤں یہ میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں یہاں تو کائنات کے مالک کے قرب کا معاملہ ہے جو زمین و آسمان کی ملکیت رکھتا ہے جس کی بادشاہت پری ختم نہیں ہوگی جس کے لیے گو کا نعرہ نہیں لگایا لگا جا سکتا اگر ہم اس کی مخالفت پہ اتریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فِي الْأَرْضِ لَفِي خَلقٍ <جَدیب> اگر تم میری مخالفت پہ آؤ گے تو یاد رکھو سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آؤں گا وہ تو اتنا طاقتور بادشاہ ہے اسے ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے اسے ہمارے ناروں کی ضرورت نہیں ہے اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہم اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں ہم اگر عزت کے ساتھ اپنا وا... اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں بکار چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی نہیں لے لینی چاہیے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اگر اس کی مخالفت کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو انہیں کہہ دوار زمین کے سارے رہنے والے میری مخالفت پہ آ جاؤ میں سب کو ختم کر دوں گا ویاتی وخل قن جدید میں ایک نئی مخلوق لے آؤں گا اس لیے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے اللہ کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم ایسی سوچ رکھیں گے تو یقین مانی ہمارا خود اپنا بگڑے گا اللہ کا کچھ نہیں جائے گا تو پھر کیوں نہ ہم اپنے بگاڑ کو اور اپنی نقصان کو بچانے کے لیے اللہ کی بات کو مان لیں اور اس کی بات کیا ہے کہ نہیں انال اللہ لہو وَلَا وال دماغ اہا ولا کی تمہارا گوشت تمہارا خون جو اللہ کے رستے میں بہاتے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں بلا کی التَّقْوَى وہ تو تمہارے دلوں کے تقبے کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی نعمت سے نوازے تو ایک بات یا رض کی کہ جو ہم قربانی کے لیے پیسہ خرچ کریں وہ رزق کے حلال سے ہونا چاہیے نمبر تین کہ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں ریاکاری کا انصر نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیں اللہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ نام تو انسان اللہ کر اور دکھانا لوگوں کے لیے کرے اس کائنات کے اندر تین لوگ ایسے ہیں جنہیں نیکی کے معاملے میں اللہ نے فضیلت دی ہے ایک عالم دین قاری قرآن ایک غنی مالدار تیسرا شہید جو اللہ کے رستے میں کٹ جاتا ہے اب یہ تینوں لوگوں کو سارے لوگوں کے اوپر اس طرح فضیلت ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ وسلم کو دوسرے لوگوں پہ اس طرح فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے مقابلے میں میری فضیلت ہے لیکن ایک عالم دین اگر کی زندگی کا معاملہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بجائے اس کی سوچ یہ بن جائے کہ لوگ میری بات سنیں اور میری تعریف کریں اور سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں میں بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہوں یا میری باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں لوگ میری وجہ سے ایسا کرتے ہیں اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے جب قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے ان ایک عالم دین ہوگا ایک سخی ہوگا اور ایک تیسرا جو اللہ کے رستے میں کٹا ہوا ہوگا وہ ہوگا صحیح مسلم میں روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم سے اس قاری قرآن سے اللہ پوچھیں گے کہ بتا میں نے تجھے علم دیا کیا کیا وہ کہے گا صبح شام اللہ تیرے رستے میں اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتا رہا اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتہ چھوٹ بولتا ہے تو تو تو اس لیے کرتا رہے رہا کہ لوگ سمجھے کہ یہ بہت بڑا حل میں دین تھا بہت عجل خطیب تھا بڑا قاری قرآن تھا لوگوں نے تمہیں کہہ دیا فرشتہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے گسیٹ کے جہنم میں پھینک دو اس نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں لوگوں کے لیے کیا تھا ایک سخی جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے بلایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا اور اس کے جواب میں بھی اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے, میرے لیے کیا، تو, نے تو اس لئے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی تھا لوگوں نے تمہیں کہ دیا تو اس قربانی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ اس نے بڑی قربانیاں کی تھی اس کے جانور کے فاص کا جانور پورے شہر میں نہیں تھا اس لیے نہیں قربانی کرنی ہم ہاں ویسے خوبصورت سے خوبصورت کریں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اتنے جانور کر بیٹھا ہوں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اسی طرح شہید اسے پوچھا جائے گا تجھے میں نے زندگی دی تجھے میں نے قوت سے نوازا اور اللہ اپنی جان تیرے رستے میں لڑا کے ختم کر دی اللہ کہیں گا ضبط چھوٹ بولتا ہے تو تو نے تو اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا جری بڑا جیدار تھا وہ لوگوں نے کہہ دیا مجھ سے کیا لینا ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں تیسری بات جو ہمارے لیے اشد ضروری ہے کہ صرف بکرا چھترا گائے بیل اونٹ یہ سبا کرنے کا نام صرف قربانی نہیں ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا قربانی ہے اصل اگر قربانی کرنی ہے تو ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کا حکم ہے یاد رکھیں یہاں ایک بات میں عرض کر دوں اس وقت امت میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف حج پہ ہے عام قربانی نہیں کرنی دیکھیں حدیث کے اندر جو حج کی قربانی ہے اس کے لفظ اور ہے جو حج پہ قربانی کی جاتے ہیں اسے حدی کہتے ہیں اور جو ہم قربانی کرتے ہیں اسے ازحا کہتے ہیں ازاحی ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے سیدنا عبد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ منورہ میں رہے اور انہوں نے دس سال قربانی کی تھی دوسرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو مینڈے کرتے تھے اس لیے میں بھی دو مینڈے کرتا ہوں یعنی آپ جب تک مدینہ منورہ رہے ہجرت کے دوسرے سال قربانی کا حکم ہوا تھا تو نبی قربانی کتنی ضروری ہے اس کے متعلق یہ یاد رکھے قربانی فرض نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے قربانی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ایسی سنت موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے کتنے سخت لفظ ہیں کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے اگر استطاعت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے کسی شخص کو مشکلات میں مبتلا نہیں کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من हम, یہ نبی وہ ہیں جو اپنی امت ایمانداروں کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں اور آپ جو دو قربانیاں کرتے تھے ایک آپ اپنی قربانی اپنے اہل خانہ کی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی اپنی امت کے ان افراد کے لیے کرتے تھے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے آج عموماً لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں ہم نے ان کی قربانی کیا کرنی ہے انہوں نے اپنی امت کے ان افراد کی قربانی کر دی تھی جو قیامت تک آنے والے استطاعت نہیں رکھتے اور اللہ کے نبی نے ان کے نام کی قربانی کی تھی تو جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ کے لیے قربانی کرنا یاد رکھیں صحیح مسلم میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اظامات ان قطع انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں اللہ تین قسم کی عمل ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں جاریہ ایک وہ جو اپنی زندگی میں کرتا رہا جب تک وہ جاری رہے گا اس کا سواد ملتا رہے گا دوسرا ولاد صالحہ نیک الد یدعو ا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے تیسرا جو علم کسی کو دے گیا جب تک اس علم پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے انہیں سواب ملے گا یاد رکھو ہمیں جو قربانی کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ہم جو بھی قربانیاں کرتے ہیں ہمیں اس کا اجر ملے یا نہ ملے یا بعد میں ملے ہماری قربانیوں کا پہلے اجر رسول اللہ کو ملتا ہے اس لیے اسپیشلی نام لے کے ان کے لیے قربانی الگ کرنے اس کا ثبوت ہمیں صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہم صحابہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں اگر صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو صحابہ کو نہیں سوجا اسی طرح فوت شدگان کے متعلق قربانی کی عموماً بات کرتے ہیں جو فوت ہو گئے اس حدیث کے پہلے لفظ دیکھیں اظامات ان قطع جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں تو ہم ان اعمال کو کیسے چلا سکتے ہیں تو اس کی بعض لوگ اس کے قائل ہیں وہ مثال دیتے ہیں دلیل دیتے ہیں سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وسیعت کی تھی میری طرف سے قربانی کرنا تو پہلی بات اگر یہ حدیث صحیح بھی سمجھ لی جائے تو اس میں تو وسیعت کی تھی آپ نے اور اس کے بعد کیا حضرت علی نے ہر سال کی تھی یا آپ نے اسی سال کی تھی جس سال آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اس میں دو راوی ایسے ہیں جن کے متعلق جھوٹ کی توہمت ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ پہ بہتان لگاتے تھے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے علماء محدثین میں جو جمہور علماء ہے وہ فوت شدگان کی قربانی کے قائل نہیں ہے قربانی صرف زندوں کے لیے ہے اور یاد رکھیں ایک اہل خانہ اگر اس کا سربراہ صرف ایک قربانی کرتا ہے تو وہ سارے اہل خانہ کے لیے ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک جانور قربان کرتے خود بھی کھاتے اور لوگوں کو بھی کھلاتے اور اہل خانہ کو بھی کھلاتے تو اس سے زائد جتنی بھی قربانیاں انسان کرتا ہے تو اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نام لیں یہ میرے دوتے کی ہے یہ میرے پوتے کی ہے یہ میرے بیٹے کی ہے یا میری بیٹی کی ہے یا میری بیوی کی ہے, یہ کی ہے یہ اس کی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ جتنی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ اہل خانہ میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ ان کو سواب دیں گے انشاءاللہ اسی طرح بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جی, ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے ہم دو تین بھائی پیسے اکٹھے کر کے ایک جانور لے آئے تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کسی کو مصیبت میں ڈال کے کام نہیں کروانا چاہتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ اتنا ہی آپ کے پاس ہے کہ آپ اسے خرچ کر کے اپنے مہینے کا وقت گزار سکتے ہیں تو پھر اللہ نے آپ کو کوئی پابند نہیں کیا ہوا صرف اس لیے قربانی مت کریں کہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے بچے کیا سوچیں گے یہ پھر اللہ کی رضا نہیں ہوگی اس لیے ہاں اگر وہ اکٹھے کرتے ہیں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں تو فبیا وغیر ان پہ پابندی اور زبردستی نہیں ہے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہے یہ تو اللہ پہ دیکھتا ہے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب جنگ تبوک کے لیے آپ نے کہا کہ بھئی اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو ایک صحابی سارا دن مزدوری کرتا رہا رات کو کدرت میں چند کھجورے اسے ملی اس نے ایک چھوٹے سے کپڑے میں ڈالی لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جو پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان ہنسنے پر اتنا غصہ آیا آپ نے اس کی ساری کھجورے پکڑ کے جتنا مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر کہا یہ تم پکیڑ دیتا ہے تمہیں کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک کتنی مشقت کی ہوگی اور صرف اس ذہن کے وہ یہ سب کچھ لے کے آیا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے اس لیے اگر کوئی چھوٹا اگر اپنی استعمال کے مطابق کوئی چھوٹا جانور لے, لے, لے آتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائے اور اگر کوئی بہت سنتا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ گے دکھانے کے لیے لائے ہیں کیونکہ یہاں یہ بھی ہوا تھا جب حضرت عبد الرحمان بن کو رضی ابار تعالیٰ آپ سے بات لے کے آئے تو کچھ منافقوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عمارت کا روپ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اللہ نے قرآن میں آ کے حاصل کر دی تھی کہ تم نے ان کا دل دیکھ لیا ہے میں دلوں کو جانتا ہوں تو یہ جو کچھ میں گزارشات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہ بہتان بازی کر رہا ہوں کہ آپ ایسا کرتے ہیں میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کے معاملے میں پرہیز ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو گئی؟ کہ ہم اپنا مال خوش دلی سے خرچ بھی کریں سب کچھ ہو لیکن نیت میں کوئی اور بات آ جائے تو کہیں اللہ ہماری قربانی کو رد نہ فرما دے اللہ اس بات سے ہمیں محفوظ رکھے اسی طرح میرے عزیز بھائیوں قربانی کون سے جانوروں کی کرنی چاہیے جو میں نے آیت پہلے پڑھی ہے بلی کل متن جا من سکل من سکل لیز منام کا تم مم بہی ایک آیت یہ دوسری آیت سورت حج کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیج حد رضا کا تم مم بہی متل انام بہی متل کی قربانی کرو مت اللہ نام کیا ہے یہ پانچ جانور ہیں اونٹ گائے بکرا چھترا ڈمبا ان پانچ جانوروں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہے جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کے مطابق کہتے ہیں وہ صرف اس پر قیاس کرتے ہیں نبی کا نبی کریم کی نبوت سے, سے ایک صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا یہ 110 اور 13 123 سال صحابہ کی زندگی ہے اور صحابہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کا جانور تھا یا یہ مشرق کا جانور تھا یا افریقہ کا جانور ہے یعنی گائے کے مقابلے میں بھینس تو کہتے ہیں یہ اس وقت عربوں کے پاس نہیں تھا اس لیے انہوں نے نہیں کی یہ غلط ہے صحابہ افریقہ میں بھی گئے تھے حضرت عمر وضی اللہ تعالیٰ کے دور میں افریقہ پتا ہو گیا تھا ایران کے عراق اور تک یہ سارا علاقہ پتہ ہو گیا ہے یہ سارے بینسوں کا پٹی ہے اور یاد رکھیں کہ بہی الانعام الام پانچ جانور ہیں ہمیں حت الامکان کو کرنی چاہیے کہ ہم انہیں جانوروں کی قربانی کریں اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عمر کا تائکن نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اتنی عمر کا جانور آپ کا حکم ہے لاکھ ہندل مسلم لوگوں دھونے کے علاوہ نہ جانور جمع کرنا یعنی کم از کم دھوندا ہو اور زیادہ سے زیادہ وہاں تک کر سکتے ہیں وہ چودہ چھ دس آٹھ داس ہو جائے اس کے بعد وہ اتنا برا نہ ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں کا گڈا ختم ہو جائے وہ جانور نہیں کر سکتے اور دھونے سے پہلے بھی نہیں کر سکتے آپ حکم ہے لا تزما نہیں زما کرنا اللہ. مسنہ دو دان اب یہاں پہ کچھ بھائی بلکہ ہمارا پورا معاشرہ اس لپٹ میں ہے جی چھترا جو ہے وہ کیڑا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر چھ ماہ ہے یہ بات غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھترا اور گمبا ایسے حالت میں زبا کرنے کا حکم دیا تھا جزا جزا کے متعلق آپ عربی لغٹ پا کے دیکھ لیں وہ جانور جو ایک سال مدت مکمل کر چکا ہے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہے یہ بھی ایسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو دو ڈانٹا نہیں مل رہا یعنی تنگی آ جائے ڈونڈا نہیں مل رہا تو تب ایک سال کا چھترا یا دنبا کر سکتے ہیں تو کیا بکرا چوری کر سکتے تھے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براہ بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے خالو تھے انہوں نے عید سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آپ نے فرمایا وہ طرف ایک بکری کا گوشت ہے وہ قربانی نہیں ہے اس نے کہا یار اللہ اگر ایسا ہے تو میرے گھر میں ایک بکرا ہے سال کا ہو چکا ہے بکرا سال کا ہو چکا ہے کیا میں وہ کر لوں آپ نے فرمایا ہاں چونکہ کچھ سے غلطی ہو گئی ہے تو کر لے تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے چونکہ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی لائن میں تو کہا تم کر لو تیرے لیے ٹھیک ہے لیکن تیرے کسی کے لیے نہیں ہے تو ہم اپنی مرضی کیوں کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب جانور لینے کے لیے منڈی میں جائیں کسی بکرے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے دھونا ہے تو وہ مفتی صاحب جو بکرے بیچنے والے ہیں وہ ہی کہتے ہیں یہ کہ کیڑا بھی ہو جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں ہمارے لیے مفتی جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم آپ کی سنت آپ کا طریقہ سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ نے کیا حکم فرمایا لا لاپسو ہوسلنا زبانہ کرو مگر مصنعہ دو داتا دا دا دا دا دا اور بھی پھر یہ بھی بات یاد رکھیں یہ جو دنبا اور چھترا ہے ایک سال دو یا تین ماہ کے بعد چوندا ہوتا ہے ایک سال چھ یا پانچ ماہ کے بعد دھونا ہوتا ہے اسی طرح گائے کا بچڑا یہ دوائی سال کے بعد جا کے دھونا ہوتا ہے یہ پانچ سال کے بعد جا کے دھونا ہوتا ہے اور یہ عمر کی قید جو ہم اپنی پاس سے بنائی ہے یہ عمر کی قید نہیں آپ نے واضح طور پہ اعلان کر دیا تزبہ مسلا اور جو اپنے جانوروں کو دیکھنے کے لیے ان کے دانتوں کو بگڑ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ حرام خور ہیں اور قربانی کے لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں نر اور ماتا کی کوئی خیر نہیں ہے جس طرح نر جائز ہے اسی طرح ماتا بھی جائز ہے لیکن ماتا کے لیے یہ تحقیق کرنی ضروری ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو اس کا پیٹ خالی ہو تو مادا بھی ہر के کے اندر भी بھی کر سکتے ہیں भी بھی کر سکتے ہیں भी بھی کر سکتے ہیں دمبا بھی کر سکتے ہیں بکری بھی کر سکتے ہیں بکرا بھی کر سکتے ہیں ویری بھی کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں اونٹ بھی کر سکتے ہیں اونٹنی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے اور نر اور مادا کا اجر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اجر اللہ نے انسان کے دل کو دیکھتے ہوئے लिखना है। تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طریقے کو انہیں جانوروں کو انی ات... آمار کو اس طرح کریں جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے بھائی کچھ جانور ایسے ہیں جو ہے تو حلال لیکن قربانی کے لیے وہ جائز نہیں ہے اگر آپ ویسے ان کو ذبح کرتے ہیں کھاتے ہیں تو کوئی عرض نہیں اس کا گوشت کھا سکتے ہیں وہ حلال ہے لیکن جب اسے قربانی کے لیے کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوں گے چار نقائص ایسے ہیں جن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا سب سے پہلا آنکھوں کا بھینگا ہو یا کانا ہو یہ جانور نہیں کر سکتے قربانی نہیں ہوگی کان کاٹے ہوئے ہو یا کانوں میں سوراخ کیے ہوں یا کانوں کو چیری ہو یہ جانور نہیں ہوتا سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے لنگڑا ہو وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے اور اسی طرح اندا ہو یہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے اور اتنا پورا جانور ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں میں گدا بھی ختم ہو جائے یہ بھی قربانی کے لیے لائف نہیں ہے یہ ویسے ان کا گوشت آپ کھائیں گے تو جائے قربانی کے لیے کریں گے تو ناجائز ہوگا یہ قربانی کے لیے درست نہیں ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ یہ باتیں سمجھ کے اس کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترجیحات دی ہے جو طریقے بتائے ہیں جن لائنوں میں ہمیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے چھوٹی سی چیز نہ سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرباد تگڑے جانور کرو کیوں جب پل سراگ پہ, پہ پہنچو گے تو پل سراگ کو پار لگانے کے لیے اللہ تمہاری سواری بنائے گا اگر رزق حلال ہوگا نیت درست ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ قربانی ہمیں جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے گی اللہ ہم سب کے لیے ایسا ہی کرے تو اللہ قربانی کس کی سنت ہے کیا طریقہ ہے اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی قربانی کو کیسے کرنا چاہیے اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو عید الاضحی کے خطبے میں یہ بات عرض کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے رحم فرمائے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرما دے ہمارے دلوں کو خالص اپنی ذات کے لیے اللہ صاف کر دے اے مالک الملک ہمیں رزق حلال نصیب فرما اور اسی رزق حلال سے ہمیں قربانیاں اپنی ذات کے لئے کرنے کی توفیق عطا فرما اکولکو لی حادہ و الله اللہ علیہ وآلہ ان الحمدللہ نحمدو و نستعینو و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 اللہ محمد کیا ٹانگ کا آپریشن دو جگہ سے ٹوٹ گئی ہے وہ کہتے ہیں میں خود بھی دمے کا مریض ہوں جتنا کام کرتا ہوں مشکل سے گھر چلتا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے آپ پہ بھی رحم فرمائے آپ کی والدہ محترمہ پہ بھی رحم فرمائے اللہ ان کو اور سب مسلمان جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کام لاجلاتا فرمائے بھائی نے کہا کہ میرا بیٹا بارہ سال سے شوگر کی مرض کی وجہ سے تکلیف میں ہے اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے حاجی غلام مصطفیٰ کی اہلیہ دو دن پہلے وفات پا گئی ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے آج سعودی عرب میں حج اور والے دن کا روزہ ہوتا ہے ہمارا حج کا روزہ کس دن بنتا ہے میرے عزیز بھائی یہ یاد رکھیں دنیا کے اندر یہ چاند ہمارا اسلامی نظام جتنا ہے وہ چاند کے ساتھ منسلک ہے ہماری عبادات جتنی ہے تو چاند جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں اس کے حساب سے شروع ہوتا ہے چونکہ مغرب کے اندر ہم سے ایک یا دو دن پہلے چاند نکل آتا ہے دنیا میں یہ بات یاد رکھیں کہ دن اور رات بہتر گھنٹے کے کم از کم اڑتالیس گھنٹے زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے کے ہوتے ہیں جو دن طلوع ہوا ہے چاند کے اعتبار سے مغرب میں آج وہ ہمارے ہاں کل آئے گا یا پرسوں آئے گا بعض عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن وہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے لیکن بعض اوپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دن دو دن کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو دن وہی ہے جدید سائنس نے ہمیں بتلا دیا کہ دنیا گھوم رہی ہے اور اپنے مدار, مدار کے سامنے جو اس کا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے دوسری سائنس پہ رات ہوتی ہے اور جب وہ بھول کے دوسرا حصہ سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے تو دوسری سائڈ پر رات ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ منسلک معاملے کریں گے تو ان کا روزہ دو گھنٹے بعد شروع ہوا اور دو گھنٹے بعد افطار ہوگا ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں پھر اسی طرح ہم رمضان کے روزے ان کے ساتھ رکھیں گے تو تب ہمارا یہ ہوگا ارب میں رواج یہ تھا کہ وہ دنوں کے نام رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العرفہ نو دل حج کے دن کو کہا ہے اور وہاں آج نو دل حج ہے تو روزہ نو دل حج کا رکھنا ہے نہ کہ وہاں کے عرفہ کے دن کا تو نو دل حج کا روزہ ہمارا انسان اس سال جو ہے وہ اتوار کے دن انشاءاللہ بنے گا اس روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے یہ روزہ رکھا اللہ ایک سال پچھلے اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف کر دیں گے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے میں ایک بھائی نے سوال کیا میں نے قربانی کے دو جانور خریدے ایک بکرا ایک گائے گائے کا سارا گوشت بانٹے کا ارادہ کیا بکرے کا سارا گوشت خود رکھنے کا اللہ اکبر دیکھیں اس میں بھی آپ گرابا کو ضرور دیں ویسے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنگی تھی اس وقت کہا کہ تین دن سے زائد کوئی نہ رکھے لیکن جب آسانی ہوگی تو پھر آپ نے فرمایا پکلوں کھاؤ تقسیم کرو اور بد داخیروں ذخیرہ بھی کر سکتے ہو تو یہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سارا سال ہم لوگ کھاتے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے بکرا ہی رکھنا ہے آپ گائے بھی کھا سکتے ہیں اگر نہیں کھانی تو بکرے میں سے بھی کچھ تقسیم کرے ایسے لوگوں کو جو نہیں کھا سکتے اللہ رب العزت آپ کی اور ہر مسلمان کی قربانی کو قبول فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں آتا ہے بلکہ لن تنا جس بے بہت کا تم کپو میں ماتح نہیں ہے کہ آپ وہ چیز خرچ کریں جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے جو آپ کے دل کو اچھی نہیں لگتی اسے خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ زیادہ گوشت ہوتا ہے پانچ دن کا میں نے بڑا گوشت کبھی کھایا نہیں ہے اس لیے میں چھوٹا رکھ لوں گا یہ اچھی سوچ نہیں ہے ایک بھائی نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں کوشش کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو سعودی عرب روز روزگار کے سلسلے میں بھیج دوں ان اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے آپ والد کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی حق میں دعا سب سے زیادہ قبول جن کی ہوتی ہے وہ والدین ہیں آپ صبح تہجد کے وقت اٹھیں دو رفتے پڑھیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان اللہ ان کے لیے اچھا فیصلہ فرمائیں گے یہ ایک بھائی نے سوال کیا آج تک کوئی فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت اور قاتل کا نام اور قتل کرنے کی وجہ نہیں بیان کی انشاءاللہ کئی دفعہ بیان کی ہے شاید آپ اس وقت تشریف فرما نہیں تھے جب یہ محرم آتا ہے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ساری باتیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اگر زندگی اللہ نے رکھی تو اس دفعہ بھی کریں گے ایک بھائی نے سوال کیا ہے میں نے قربانی کی نیت سے جانور لیا آٹھ دس دن پالنے کے بعد بیماری کی وجہ سے ذبح کرنا پڑا یا میرا سوال یہ ہے دوبارہ قربانی دینا ہوگی یا اس پر اکتفا ہوگا اکتفا نہیں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ضرور کریں اگر نہیں ہے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے ایک بیٹے نے آپ سے کہا ہے کہ مہربانی فرما کر فسٹ ایئر کے طالب علموں کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں کامیابی بلکہ سب طالب علموں کے لیے مسلمانوں کے جتنے بھی بچے کسی بھی میدان میں چل رہے ہیں اللہ سب میں مسلمانوں کے بچوں کو بیٹیوں کو کامیابیاں عطا فرمائے ان کی قسمتوں کو بہتر فرمائے ایک گھر میں کچھ افراد پر جادو کیا گیا ہے گھر والے نے پہلے بریلوی بعد میاں لدیث خطیب عالم کو بلوایا دونوں نے بچی میں حاضر کروا کے ایک عورت کا نام لیا یہ بکواس ہے کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ کسی کے گھر میں کیا ہے جادوا ہے یا نہیں ہے یہ پیشہ ور لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلط سے تعلق رکھتے ہوں لوگوں کے اندر بد دلی ڈالتے ہیں آپ مرغذات پڑھیں آیت تو کرسی پڑھیں گھر میں صورت بکرا پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے اس کے گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا ہمارے نبی سب سے زیادہ سچے ہیں اور ان کی بات بھی سچی ہے تو یہ آپ के لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو یاد رکھیں یہ कुछ کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو یہ میری بیٹی میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ ہے میں نے اس کی فیس جمع کروانی ہے भाई حالات بڑے کمزور बात یہ میرے بھائی آپ الگ میں بات کیا کریں اس طرح پتہ نہیں چلتا جب تک کسی چیز کی تصدیق نہ ہو اس فیصلہ نہیں قربانی کا عمل نماز عید سے پہلے کیا جا سکتا ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا ہم عید کے دن سب سے پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے صرف گوشت کھایا اس کی قربانی نہیں ہوگی بعض لوگوں کو داڑھی کے رکھنے کا کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں داڑھی میں دین ہے دین میں داڑی نہیں ہے تو کیا اس کے متعلق آپ کیا رہا ہے اللہ یہ کفریہ کلمہ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ مولانا مودودی رحیمہ اللہ کے متعلق منسوخ کیا جاتا ہے مجھے معلوم نہیں انہوں نے بھی کہا تھا یا نہیں لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے حضرت عبد اللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ کرتے تھے اور اور یہ یاد رکھیں کہ یہ داڑھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا کا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے داڑھی کٹوانے منڈوانے والے کو پسند نہیں فرمایا تھا اس کے بعد جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے ہر بندے نے اپنی زندگی کا جواب خود اللہ کو دینا ہے لیکن خدا کے لیے ایک کام غلط بھی کرے اور دین کو بسیٹے بھی یہ کوئی بات مستحسن عمل نہیں ہے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے ہمارے انتہائی محترم بھائی ہیں چودھری سلیم صاحب اور حاجی انور صاحب اسٹیل اسٹیل شیٹ والے ان کے بڑے بھائی حاجی یقوب صاحب فوت ہو گئے ہیں ان نل بھائی راجعون ان کی میت آئی ہوئی ہے تو نماز جمعہ کے بعد ان کا جنازہ پڑھیں گے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے بھائی سے کسی نے کچھ لینا یا دینا ہے تو ان کے بیٹے انشاءاللہ ہر قسم کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں حاجی صاحب باہر تشریف فرما ہیں تو جو بھی ساتھی ان سے ملنا چاہے تو نواز جمعہ کے بعد وہ ان سے مل لے ان کے بڑے بھائی حاجی محمد انور صاحب اسٹیل اسٹیل مارکیٹ والے حاجی محمد سلیم صاحب یہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں دونوں بزرگ تو ان کے بڑے بھائی ہیں یعقوب صاحب جو خزائے الہی سے وفات پا گئے ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے اللہ سب مسلمانوں پہ بھی رحم فرمائے اللہ من سورنہ بالا تنسر علی ولا ولاب جتنا والا تنسنا برحمان تمولانا فن سورنا فرین حضرت محترم عید کی نماز ہم یہاں پہ سات بج کر پندرہ منٹ پہ انشاءاللہ شاء ادا کریں گے عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ شاء ٹھیک سات بج کر پندرہ منٹ پہ ادا کریں گے اذہی بالباس رب الناس مشفین تشافی لا شفاء الا شفاءه شفاء لا, لا, لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداوina بدوائك واغننا بفضلك من سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة اللهم رحمتك ارجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وال من يصفون آل المرسلين والحمد لله. <تصفيق> ویسے تو ایک خود آدمی تھے اور اللہ نے صاحب سربت بھی بنایا تھا لینے دینے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ان کے بچوں نے کہا پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا ہے تو ہم انشاءاللہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے تو اگر ان کے ذمے کوئی کتا ہے زبان یا ہاتھ سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو اللہ کے لیے انہیں معاف فرما دے اللهم منصرنا ولا تنصر علينا وعزنا ولا تزلنا وزیدنا ولا تنقسنا برحمنا انت مولانا فنصرنا للكوم الكافرین اللہم اعزل اسلام والمسلمين و ازل الشرک والمشریکین اللہم دمر آداء الدین ازہی بالباس رب الناس وشب انتشاقی لا شفاء لا شفاء کا شفاء لا يغادر سکم اللہم مشبنا بشفائی کا ودابنا ب دبائی کا وغلنا يا کا منسواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ رب ارحمنا ترى فلا تكلنا الى ان حسنا صرفتاين واصلح شاننا كله لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحم الا احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفر لنا سبحان ربك رب العزه لما